بسم اللہ الرحمٰ الحمد اللہ الحمد اللہ وَقفیٰ وسلاۃ وسلام اللہ جمعۂ خصوصاً واصحاب سید اما بعد علیہ و صحاب العطق قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم من القرآن یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں مختلف روایات چل رہی ہیں امی عشا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقار صلاۃ والسلام ایک دفعہ ساری رات آپ نے ایک ہی آیت قرآن پاک کی آپ نے تلاوت فرمائی یعنی رات کا بہت لمبا حصہ آپ نماز معاذ کی آپ نے ادا فرمائی اور اس میں ایک ہی آیت کو آپ بہت دیر تک پڑھتے رہے اور وہ آیت کیا تھی ان اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیتے ہیں تو آپ یہ آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو عذاب دے تو عذاب دے سکتے ہیں یہ آپ, بندے ہیں آپ کے بندے آپ مالک یا آپ کی مرضی ہے لیکن لحم اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں فین کان تلا عزیز الحکیم تو آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں آپ ان کو معاف فرما دیں تو آق علیہ السلات اپنی امت کے بارے میں یہ آیت بار بار آپ اس کی تلاوت فرماتے رہے اور آپ نے تحجد اس طرح دعا فرمائی تو نفل نماز میں انسان بعض دفعہ کسی بھی آیت پر اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ آیت رحمت کی آ گئی عذاب کی آ گئی دعا کی آ گئی تو اس کو اگر انسان کو مفہوم پتا ہے تو بار بار بار بار اس کو نماز کے اندر پڑھتا رہے اس سے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق وہ بھی بڑھتا ہے اور انسان کی کیفیت بھی بنتی ہیں تو بعض دفعہ خالی سرات نے تحجد میں ایسا بھی فرمایا ہے مختلف روایت تاجد کی چل رہی ہیں پندرہ نمبر حدیث ہے سیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں سلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں سلاۃ السلام کے ساتھ تاجد کی نماز پڑھ رہا تھا فلم یزل قامن آپ اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا کھڑے کھڑے میں تھک گیا حتی تو سو یہاں تک کہ میرے دل میں ایک برا خیال پیدا ہونے لگا تو صابر تابین نے پوچھا شاگردوں نے ایک برا خیال کیا تھا تو فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ نقدا وادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ کے نماز شروع کر دیتا ہوں ظاہر بات ہے یا قالت و السلام کے سامنے آپ شریف فرمائے آپ کھڑے میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا یا انہوں نے اس کو برا سمجھا تو کہا میرے دل میں یہ وسوسہ بار بار آنے لگا کہ میں کالی سات السلام کو کھڑے چھوڑ کر میں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دوں لیکن اس کو وہ انہوں نے اچھا نہیں سمجھا اس لیے ان کو برے گمان سے انہوں نے اس کو تعبیر کیا تو گویا کہ آقال سات و السلام کا اتنا لمبا قیام تھا حضبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو تحجت کی نماز میں انسان کو جتنا لمبا ہو سکے انسان کو لمبا قیام لمبا رقو لمبا سجدہ کرنا چاہیے رات کی نمازیں انتہائی لمبی ہے نفل نماز ہے انسان کی مرضی ہے جتنی ہمت ہے اس کو انسان لمبا کرنا چاہے کر سکتا ہے اناشار نبی صلی اللہ وسلم کانسن فیک رہا ہوا وا جال ہمیں فرماتی ہیں کہ آپ بعض دفعہ تاجد میں ایسا فرماتے تھے کہ آپ بیٹھ کر نماز شروع فرماتے تھے اور بیٹھ کر قرات آپ فرما رہے ہیں بیٹھے بیٹھے لمبی قرات آپ نے فرمائی جب قرآ میں سے قدرما یقن و نہ آیا اور بائنا آیا جب چالیس یا تیس آیتے باقی رہ گئیں تو آپ نفل کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے اسی حالت میں اور کھڑے کھڑے آخری تیس چالیس آیتے آپ تلاوت فرماتے پھر رقو فرماتے پھر سجدہ فرما پھر دوسری رگات میں بیٹھ جاتے تھے اور آخری تیس چالیس رکاعت جب رہتی تھی آئے رہتی تھی پھر آپ کھڑے ہو کر پوری فرماتے تھے تو ایک نفل کا یہ طریقہ بھی ہے کہ انسان بیٹھ کر نماز شروع کرے اور لمبی دیر تک انسان کافی صورتیں اور آئے بیٹھ کر پڑھتا رہے اور پھر رکوع سے تھوڑی دیر پہلے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کچھ سورتے کچھ آیتیں جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ لے پھر رکوع سجدہ کرے پھر دوسری رگات میں بیٹھ کے کر رات شروع کر دے اور پھر کچھ عرصے بعد کچھ دیر بعد جب وہ کچھ رکھا نماز کے آئے تھے پڑھ لے رکھا قرآن کے آئے اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے تو یہ صورت بھی جائز ہے اور نفل نماز ہے نفل نماز میں گنجائش ہوتی ہے کہ انسان ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑے دوسری بیٹھ جائے دوسری کھڑے ہو کر پڑھے پہلی بیٹھ جائے یہ سب صورتیں نفل نماز میں جائز ہے فرض نماز میں بارکفی نام انسان اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا پھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن نفل نماز میں انسان بیٹھ سکتا ہے البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ہے اور کھڑا ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ہے لیکن آخال ساط وسلام آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کو کھڑے ہو کر بھی پورا ثواب ملتا تھا سابی فرماتے ہیں میں آیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے میں کہ نے کہا ارسول اللہ آپ نے بیٹھ کر آدھا ثواب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں بلکہ میرا جو مقام ہے مجھے بیٹھ کر بھی پورا ثواب ملتا ہے امیاشا سے ان کے شاگرد عبداللہ بن شقیق نے پوچھا آخال ساط والام کی تاجر کی نماز کیسے تھی تو امیاشا نے فرمایا قائما رات کو دیر تک آپ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے تھے پھر آپ جب کھڑے ہو کرتے تھے تو رکو سب کھڑے ہو کر کرتے تھے جب بیٹھ کرتے تھے تو رکو سجا بھی بیٹھ کر ہوتا تھا یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جب آپ تھک جائیں پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تو رقو سجا بھی کھڑے ہو کر اور یعنی کھڑے ہو کر رقو سجا تو زمین پر ہی ہوگا اور اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو رکو بھی بیٹھ کر پھر اس کے بعد سجدہ ہوتا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اقال اثرات اسلام کے نفل کے بارے میں تو فرمائے کان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فی قائدن آپ نفلوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے بے اقرا بسورا بِس اور کوئی صورت آپ اس میں پڑھتے تھے بہ رت اور سورت کوٹ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھتے تھے حتا تکون ات من ات منہا یہاں تک کہ وہ مختصر صورت بھی اپنے سے لمبی صورت سے کیا ہو جاتی تھی لمبی ہو جاتی یعنی ایک ہے آپ لمبی صورت پڑھے جلدی جلدی پڑھے آخری سات اس نا مختصر صورت بھی بعض دفعہ پڑھتے اسے بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ وہ اپنے سے لمبی صورت سے بھی کیا ہو جاتی تھی لمبی ہو جاتی اس لیے جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے بجائے انسان ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے یہ نہ ہو کہ زیادہ سے بارے پڑھنے کی کوشش میں جلدی جلدی جلدی جلدی پڑھ جائے اور انسان کو سمجھ بھی نہ آئے حادث میں آتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے اسے کہا جائے گا اقرا برتقے تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ ورتل جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اس طرح آج بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو اور جنت کے درجوں پر چڑھتے رہو اسے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے خاص طور پر اگر انسان ترجمہ اس کا سمجھ لے تو پھر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ کیا فرما اے ایمان والو اے انسانوں یہ کام کرو فلاں کام سے روکو فلاں عمل کرو فلاں چیز نہ عمل کرو یہ اللہ کے احکامات ہیں اللہ کچھ چیزوں کا حکم دے رہے ہیں کچھ چیزوں روک رہے ہیں اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور اپنے انعامات گنوا رہے ہیں بندوں سے مخاطب ہیں ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی لہٰذا ہمیں نماز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا اس لیے اگر نماز کے اندر انسان کو مزہ آ جائے اس کے لیے قرآن صحیح طرح پڑھتا ہو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہو اس کے معنی اور مفہوم اسے آتے ہوں. پھر وہ جب نماز پڑھے گا پھر جب تحجد میں قرآن پڑھے گا ٹھہر ٹھہر کر اس کا دھیان ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں اس نماز اس نفل کی کیفیتی اور ہوگی رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے، فرماتی ہے کہ وشال مبارک سے پہلے اکثر نماز نفل کا حصہ آپ بیٹھ کر ادا فرماتے تھے تو آپ اپنی آخری عمر مبارک میں آپ وشال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے آپ رات کو نوافل جو پڑھتے تاجد تو وہ بیٹھ کر آپ اکثر حصہ نماز کا پڑھتے تھے کیونکہ بہت لمبی رکاتیں ہوتی تھی تو دیر تک کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا اس لیے اقلیۃ السلام اپنی آخری عمر مبارک میں زیادہ حصہ نوافل کا بیٹھ کر ادا فرماتے تھے اسی انسان کے اندر اگر کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے باقی یہ کہ ثواب بیٹھ کر پڑھنے میں عام انسانوں کو آدھا ہے اقاع اصلاۃ والسلام کے لیے پورا ثواب تھا اب اس کے بعد اقالی سلاۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے عبد اللہ عنہما عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سلّی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اقالی صلاحت السلام کے ساتھ نماز پڑھی رکاتین قبل ظہر ظہر سے پہلے دو رکعت ورکات نے بادہ زہر کے بعد دو رکعت ورکات نِ بادل مغرب مغرب کے بعد دو رکاتے و رکعت نے بادل اشاع کے بعد دو رکاتے یہ سنتوں کا تذکرہ ہے اس میں فجر کی سنت سنتوں کا تذکرہ نہیں ہے آگے روایت آ رہی اس میں فجر کی سنتوں کا بھی تذکرہ ہے اور اس میں زہر سے پہلے دو رکاتوں کا ہے جو مشہور روایات ہیں ان سے زہر سے پہلے چار رکاتوں کا تذکرہ ہے اگلی روایات میں آ رہا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حفظہ مجھے حفظہ میری بہن نے جو ام المومنی نے آخری سلاۃ والسلام کی زوجہ متحرہ ہے انہوں نے بتایا کہ ان رسول صلی اللہ رسول وسلم رکاتین حتل الفجر جب فجر طلوع ہوتی تھی تو آپ دو سنت ادا فرماتے تھے منادی جب فجر کی اذان ہوتی تھی اور خالہ ایوب اراحو پر میں ہلکی پڑھتے تھے مختصر پڑھتے تھے سرات اسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ تحجد بہت لمبی ادا فرماتے تھے پہلی دو رکاتے مختصر ہوتی تھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے پھر جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو آپ اٹھ کے فجر کی دو سنت ادا فرماتے تھے اور وہ بہت ہی مختصر ہوتی تھی اس لیے فجر کی دونوں سنتیں یہ مختصر پڑھنی چاہیے اور اقالی سرات اسلام اکثر ان کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو فجر کے بعد جو دو سنتیں فجر سے پہلے فجر کی اذان کے بعد جو دو سنتیں ہوتی ہیں ان میں آقا علیہ وسلام سرہ کافرون فرون پڑھتے تھے دوسرے میں سورہ اخلاص مختصر پڑھتے تھے اور گھر کے اندر پڑھتے تھے ویسے انسان کو ساری سنتیں نوافل گھر میں پڑھنے چاہئیں لیکن فجر کی سنتیں خاص طور پر اقالیہ صلاحت وسلام گھر میں ادا فرما کے پھر فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد تشریف لاتے تھے عبد المر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما حفظ تو مین رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سمانیہ رکات میں نے حضور کی آٹھ رکات محفوظ کیے ہے رکاتے نے قبل زہر زہر سے پہلے دو رکاتے رکاتے نے بادہ زہر کے بعد دو رکھاتے رکاتے نے بادل مغرب مغرب کے بعد دو رکاتے رکاتے بعد بادل عشاء, عشاء کے بعد دو رکاتے وہ حد دست حفصہ مجھے آتے حفصہ میری بہن نے بتایا کہ آپ فجر کی دو سنتے بھی پڑھتے تھے چونکہ یہ گھر میں پڑھتے تھے اکال اسلام اسے اس اللہ بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے خود تو نہیں دیکھا مجھے حد حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ فجر کی دو رکعت بھی پڑھتے تھے اس میں آٹھ رکاتے ہیں بعض دوسری اس روایات میں بارہ رکاتے سنتوں کی جو مشہور روایتیں وہ آگے آ رہی ہیں عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے معیشہ سے پوچھا انصلاۃ نبی صلی اللہ علیہ حضور کی نماز کیا تھی فرمائیں کہنے وسلی قبل زہر رکھاتے ہیں زہر سے پہلے آپ دو پڑھتے تھے بادہ رکھاتے ہیں زہر کے بعد دو ہوتی تھی بعد مغرب رکھاتے مغرب کے بعد بھی دو ہوتی تھی عشاہ کے بعد بھی دو رکھا ہوتی تھی وقبل الفجر سنتین اور فجر سے پہلے دو تو یہ کل دس رکھاتے ہوگی اس میں فجر سے پہلے دو سنتوں کا بھی تسکر ہے اگلی آیت اگلی جو حدیث ہے اس میں اور نوافل کا بھی آصم بن زمرہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان سلات رسول اللہ منہار حضور کے دن کی نماز کیا ہوتی تھی فرما ان اس کی طاقت نہ رکھتے ہم نے کہا کہ ہم بتائیں منتا من کا اگر پڑھنا چاہے تو کیا پڑھے کالا کانت شمس من ہونا کہنا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب سورج اثر میں جتنا ہوتا ہے اتنا جب فجر میں ہوتا تھا صلاح رکات حضور دو رکعت پڑھتے تھے یہ اشراق کے دو رکعتیں ہوتی یعنی جتنا اثر میں سورج بلند ہوتا ہے اتنا فجر میں بلند ہو جائے تو فجر کے بعد تھوڑی دیر بعد سورج اوپر بلند ہو جاتا ہے تو وہ دو رکعات آپ اشراق کی پڑھا کرتے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے عادی میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھے اس کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغور رہے اس کے بعد دو رکعات پڑھ لے اللہ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب تو یہ جتنا سورج مغرب کو اوپر ہوتا ہے تھوڑا سا اثر کی نماز کے وقت اتنا فجر کے بعد تھوڑا اوپر ہو جائے اس میں آپ دو رکعت پڑھتے تھے ویدا کامس مین ہونا کہنا اور جتنا زہر کو سورج اوپر ہوتا ہے اتنا ادھر اوپر ہوتا تھا آپ چار پڑھتے تھے یعنی اس میں چاشت کی نماز ہے تو دو اشراق کی سورج نکلنے کے تھوڑی سی دیر بعد پھر چاشت کی گھنٹہ ڈیڑھ بعد جب سورج مزید اوپر ہو جائے جتنا زہر میں ادھر ہوتا ہے اتنا یہاں پر ہوتا تھا تو آپ اس میں چاشت پڑھتے تھے اس سے پتہ چلا کہ زہر بھی تھوڑی تاخیر سے آپ پڑھتے تھے اور اثر تھوڑی مزید تاخیر سے آپ ادا فرماتے تھے یہ آپ کے اشراق اور چاشت تھے وہ یوسلی قبل زہر اربان سے پہلے آپ چار رکعات پڑھتے تھے روایت میں دو کا تذکرہ ہے اس میں چار کا تذکرہ ہے تو مشہور روایت میں زہر سے پہلے چار ہی ہیں کیونکہ کل بارہ رکعات آ رہی ہیں آدش میں آتا ہے کہ جو بارہ رکعات پابندی سے پڑے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے تو ظہر سے پہلے چار وبا دہارکاتے ہیں کے بعد دو یہ چھ رکعتیں ہوگی اور اس میں اثر سے پہلے بھی قبل الصر اربان اثر سے پہلے بھی چار رکاتے ہیں یہ چار سنتیں ہیں اور ان میں درمیان میں فاصلہ بھی آپ فرماتے تھے یعنی دو کے بعد سلام پھیرتے تھے اور یہ جو اثر سے پہلے چار سنتیں اس کے بارے میں عادیش میں آتا ہے کہ اقالی سلاۃ اسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل الصر اربان اللہ شخص پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رکات ادا کرے اس لیے اثر سے پہلے بھی چار سنتیں غیر موقع ہے اقلی سرات اسلام ان کو ادا فرماتے تھے ان کے ادا فرمانے کے دونوں طریقے ادا کرنے کے دو کے بعد آپ سلام پھیر دیں پھر دو پڑھیں یہ بھی جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ چار اکٹھی پڑھ کے آخر میں ایک ہی دفعہ سلام پڑھ لیں اور سنت موقع سنت غیر مقدہ جو ہے اثر کی چار یا شاہ کی چار ان کے پڑھنے کے دونوں طریقے ہیں ایک طریقہ یہ جو بہتر ہے کہ آپ دو کے بعد آخر تک پڑھیں اطحیات پڑھ کے درود پاک پڑھ کے دعائیں پڑھ کے آخر تک پڑھیں اور پھر سلام نہ پھیرے کھڑے ہو کر صنا سے شروع کریں اور پھر اس طرح آخر میں ایک سلام پھیرے اور ایک طریقہ عام سنت موقعہ کی طرح کہ ابدوز پر اٹھ لیں اٹھ جائیں اور برسر فاتح سے شروع کریں اور آخر میں سلام پھیریں یہ بھی جائزہ ہے لیکن پہلا طریقہ کہ آخر تک پڑھیں سلام نہ پھیریں یہ زیادہ بہتر ہے اب اس کے بعد یہ تو عقائل اصلاۃ السلام کی تاجد کی نماز تھی ضمن کچھ اور نمازوں کا تذکرہ تھا اب یہاں پر آقائے اصلاط السلام کی سلات وضحا آپ کی اشراک اور آپ کی چاشت کی نماز کا تذکرہ ہے سلات وضحا زحا کہتے ہیں سورج کی دھوپ کو اور جو سورج کے جب دھوپ ہو اس وقت کی جو نماز ہے اسے صلاحت الزا کہتے ہیں آق الصلاۃ اسلام سے دو نمازیں ثابت ہیں ایک یہ ہی ہے کہ سورج تھوڑا سا بلند و آپ پڑھتے تھے اور ایک تھوڑا مزید بلند ہو جائے آپ پڑھتے تھے جیسا کہ سعید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حادثیش میں آتا ہے یہ جو سورج تھوڑا سا بلند ہو آپ پڑھتے تھے اس میں دو رکعت یا چار آپ پڑھتے تھے یہ شراب کی نماز کو کہتے ہیں مزید تھوڑا سا سورج اوپر چلا جائے دھوپ خوب گرم ہو جائے اس وقت آپ چار چھ آٹھ بارہ رکعت تک پڑھتے تھے انہیں سلاۃ الحا یعنی چاشت کی نماز کہتے ہیں مختلف عادی میں یہ دونوں نمازیں آئی ہیں حضط معذہ فرماتی ہے میں نے اکانبی صلی اللہ وسلم حضور ذخا کی نماز پڑھتے تھے چاش کی خالت نام فرمائے پڑھتے تھے اربا او رکات چار پڑھتے تھے عزیز واشاء اللہ بعض دفاع اللہ نے چاہ تو آپ زیادہ بھی فرماتے دوسری عدیظ سے نان نے مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے نبی صلی اللہ نبی وسلم واسطہ رکات آپ چاشت کی چھ رکعات پڑھا کرتے تھے کیونکہ نفل نماز ہے کبھی آپ نے دو پڑھی کبھی چار پڑھی کبھی چھ پڑھی کبھی آٹھ پڑھی کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اور شخص نے تو نہیں بتایا تو حضور نے نماز پڑھی ہے لیکن حرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے آخال اصلاح کے بہن ہیں انہوں نے ادیث بیان کی کہ آقال السلام داخلہ بہتا ان کے گھر تشریف لائے فتح مکہ میں آپ نے غسل فرمایا سب بہ سمانیہ پڑھی مارا سلا اس سے ہلکی نماز میں نے لکھی آپ نے پڑھی ہوختصر پڑھی لگن غیر رقو سجود آپ رکو سجیدہ پورا فرماتے تھے تو آپ نے یہ آٹھ رکعت بھی چاشت کی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ادا فرمائی شکیق کہتے ہیں عبداللہ بن شکیق کہتے ہیں میں نے میاشا سے پوچھا اکانبی حضوب چاش کے نماز پڑھتے تھے قالد لا پر میں نہیں پڑھتے تھے اللہ من غیبت غیبت ہی ہاں آپ اگر باہر سے کبھی تشریف لاتے تو پھر آپ سفر سے تشریف لاتے اس وقت آپ پڑھتے تھے میاشا نفی فرما رہی ہے لیکن ظاہر ہے دوسری روایت میں اس کثیر تعداد میں ثابت ہے اس لیے میاشا جو فرما رہی وہ پابندی سے کہ آپ اکثر پابندی سے نہیں فرماتے تھے بلکہ کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے آخر اسرات وسلام بعض دفعہ نوافل پر کتنی زیادہ پابندی نہیں فرماتے تھے بلکہ جان بوجھ کر آپ کو بعض دفعہ چھوڑ دیتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے آ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ خال کانا نبی صلی اللہ صلی اللہ آقا علیہ السلام چاش کی نماز پڑھتے تھے اتنا کثرت سے پڑھتے تھے حتٰ نقول اللہ ادا ہم یہ گمان کرتے اب آپ نہیں چھوڑیں گے وہ ادا بعض دفعہ آپ چھوڑ دیتے تھے حتٰ نقول ہم کہتے اب آپ نہیں پڑھیں گے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی تھی آپ بعض دفعہ اس چھوڑ دیتے تھے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے اور امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے آن بن ساری اللہ تعالیٰ ارب ارکات زوال شمس جب ڈھل جاتا اس کے بعد چار سورج ڈھلتا ہے اب چار رکعت مسلسل ہیں فرما اننا شمس جب سورج ڈھلتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں فلاں جو حتہ ظہور اور جب زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت وہ بند ہوتے ہیں تو فاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے اچھے امال اوپر جائیں تو میں نے کہا فی کل ہن قراء چاروں رکعت میں فرمایا ہاں میں نے کہا حلفی نہ تسلیم الفاصل ان, ان میں دو کے بعد سلام پھیرنا ہے قال اللہ آپ نے فرمایا نہیں پھیرنا تو یہ اکثر محدثین کے ہاں یہ زہر کی سنتیں ہیں باز اللہ ہی نے یہ بھی کہا کہ زوال کے بعد چار رکعت پہلے پڑھتے تھے پھر اس کے بعد چار سنتیں لیکن اکثر مؤدیثی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زہر کی چار سنتیں جو سورہ ڈھلنے کے بعد آپ ان کو ادا فرماتے تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بہت لمبی پڑھا کرتے تھے اس لیے زہر کی چار سنتیں انسان اگر ہمت ہو تو کافی لمبی ادا کریں آ نبی ایوب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علامہ دوسری سید ابو ایوب ساری رضی اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ ابن صاحب فرماتے ہیں کہ آق علیہ الصلاح وسلام کانسلی اربان باد ان تضول قبل ظہر آپ زہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے سورج ڈھلنے کے بعد یہ چار سنتیں بزائے عدیث سے یہ پتہ چلتا ہے قَالا ابواب یہ کیسا وقت ہے کہ آسمان کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت اوپر جائیں جو ہی آسمان کے دروازے کھولے ہمارے نیک امال اوپر جانے چاہیے اس لیے ظہر کی چار سنتیں انسان کو پڑھنی چاہیے نضی اللہ تعالیٰ انہو کانے اسلی قبل زہر اربان وزاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیحدہ سے پہلے چار رکات پڑھتے تھے اور آپ اشاد فرماتے تھے کہ آقاصلام بھی زوال کے بعد چار رکات یہ پڑھتے تھے اور اس کو بہت لمبی قرعت آپ اس کے اندر دا فرماتے تھے تو یہ زہر کی چار ہے انسان کو پڑھنی چاہیے اور آگے آ رہا ہے کہ بہتر یہ کہ گھر کے اندر پڑھے لیکن لمبی سے لمبی قرآت کرے تو اس لیے سنتیں بھی پڑھنی چاہیے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور ان کو پتا چلتا تھا حضور کی سنت ہے تو اس پر عمل فرماتے تھے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چیز سنت ہے ہم کہتے جی ہیں تو, تو ہمیں سنت پتا چلتے کرام کو پتہ چلتا تھا سنت ہے وہ اس پر عمل فرماتے تھے اس لیے جب یہ پتا چلے کہ آخاری اسلام کی سنت ہے تو یہ نہیں بس سنت ہے خیر جی چھوڑ دو کوئی بات بلکہ سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اسی سنتیں بھی پڑنی چاہیے کبھی کبھار انسان کوئی ازر ہے سفر ہے بیماری ہے کوئی جلدی میں کبھی کبھار رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انسان کو اکثر سنتیں پڑھنی چاہیے ان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے فرضوں کے اندر جو کمی ہے وہ سنتوں سے اور نوافل سے پوری ہوگی اس لیے خاص طور پر سنتوں کا اور یہ جو بارہ رقاص سنت موقع ہے ان کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے عام حالات کے اندر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اخالات و اسلام کی اتباہ ہے اور یہ جنت والا راستہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اخال ساط اسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق آفر